لم الفل یہ سر میں میں کا کردار کیا ہو جاتا ہے علماء هم الناس تحت من عندهم تخرج تعود جھگڑے تائیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرتا جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لقبول فطمق یہ فطم اٹھاتے رہے پہلے بھی وکلب القلغمور اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتیہ جال حق یہاں کر کے حق آ گیا جزیرہ نمایا عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وظہر امر اللہ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وہ کار جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہوا من میں یقول والا تفتنی <كَفْتِنِّين> ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ بہت ہی مردود شخص تھا جو ابن قیس، اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استحزا کا داد اختیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجیے جو بھائی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں میں یقون اوزنلی ولا تفتی اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایکزٹ کر دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اللہ سے فتنت سقت آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے اور کتنا کون سا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا وہ ان جہنم الاموحیت تم بال قادرین اور یقین الجہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ان تصوب کا حاطر تم تسو اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تسو مجھے بری لگتی ہے و ان تسم کا مصیبت اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناگواد پوزیشن صورتحال حال یقول و قدل نہ امرا تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کے طریقے سے جو ہے اتنے جو ہیں ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا یقول و قدلنا امران امینقبل وحم فرحم اور وہ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے کل لئی یوسی بنا اللہ ماں کتب اللہ یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندۂ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑا اسلحہ ہے کہو لئی یوسی بنا اللہ ماں کتب اللہ اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہلکے ساکی مارے این الطاف میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شمد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستاں سلامت کے تخت جرازم آئی اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے بولنا نصیب نہ اللہ ماقتب اللہ وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے اس کے جن کے بغیر پٹا ترق نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو و اللہ فری تو منہ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو کل ہر طرف بسونا بنا اللہ حسن ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے یہ حسن کیا ہے احسن احسن افل و ہوا اس سے منس بنا حسن حسنا کا کسلیہ بنا تو حسن دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے بھی تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں آسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے تو خیر ہی سیر ہے ڈراطے ہمیں کس شہر سے ہو کوئی ہر طرف بسو نا میں نا یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن دونوں ہمارے نزدیک نہایت آسان ہے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال ندیمت جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جیگر جب وقت شہادت آتا ہے دن سینوں میں رقص ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ تو تم بھی کہو گے تو, تو بڑی کامیابی ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے ہر طرف بسو نہ بنا اللہ ترب بسو بے کم اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں آیوسی اللہ عذابلم میں جنگے ہی کہ منافق اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے خاص سے ناظری کرے اور بے یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کو فار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فطربسوں ماں کو متربسوں تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کرن اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں سادو سامان لیکن مجھے آپ ایگزٹ کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں کل انفٹو کا دیجیے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے نہیں یوں تو یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا ان رن تم قومن اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرض عین ہے نفیر عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا امام منا امان تک بلا من نفقات اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا اللہ کبرو مل رہا وہ رسول ہی مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بلا یاتون سدا تھا اللہ وحم اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی قسم مند بلائی انفقون اللہ و ہوں اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے فلاں تو عجیب کا اموال تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ اچھے نہ لگے تمہیں, تمہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر یہ دولت والے منافق تھے بچا بچا کر رکھتے تھے دولت والے تھے ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کبھی ہے فلا توجب کا تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں با شخل فادار اندما یرید اللہ بہم بےحاف الحاتی دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے یہی مال و دولت جو ہے وہ ترزقا انفسوں کا فرون اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے اور ان کو آنکھ پور کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فلاں توجب کا مال ہوں بلا الاد ہوں فلحیات اور وہ کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہے ہماری بات کا اعتبار کیجئے و ماہم منکم کم لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں بلا کن افرقون بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف۔ خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لدون جی مل جن اور مغاراتن اور مدخلن اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلن جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو لہ وہ ہوں گے تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آگیا جنیرہ نمایا اب جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو بھاگ گئے ہوتے وہ منہ ہوں منزل میں جو کفیز صدقات رہے میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملاقت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب جب زکوات کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ پشت زیادہ دے دیا تو ایک منافع تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا لیا محمد اے محمد عدل کرو یہ کیا کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ منجل میں صدقات ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے باٹنے میں صدقات اور زکات کی تقسیم میں اگر ان کے خطے بڑھ دیے جائیں انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وہ لم یوتاؤں ودھا ادا ہوں ختون اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ غلاراز ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں رسول اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے و کالو حسم اللہ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیدین اللہ فق نہیں و رسول عنقریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے اننا الابون ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں ان نماز صدقات زکوۃ جو ہے تو سب سے پہلے لرف و مفلسوں کے لیے ولبساکین محتاجوں کے لیے ولعاملین الحہا اور جو بھی زکوۃ کا بندوبست کریں گے زکوات جمع کریں گے تحصیلدار ہوں گے زکوات کا حساب کتاب رکھیں گے زکوۃ تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین آلے ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی بل معلفت قلوب اور تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر سائی بحیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ قلب کے لیے یہ مت جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فوکا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مت جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی وہ پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہٰذا ایک یہ کہ لمسم مدد کر کے اسے کو یا تو اس کی گردن چھڑا لی جائے ولغارمینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے وہ فی سبیر اللہ اور ایک بد جوہد تھی اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد وجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق تھی سبیر اللہ خود اللہ کل قت الدین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اول جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتاما ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وفی سبیل ابھی لے لائے وہ اور مسافر کے لیے فرید من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ دشا میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ بنحم النظین یوزون النبی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ یقین نہ ہوا اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو محاورہ باریہ کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور بری بیوی بیمار بی بی ہے اور انہوں نے مان لیا معلوم ہوتا کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ کان ہی کان ہے بھیجے ہوئے گودا نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے سن لیتے ہیں ہوا حضور یہ تو میرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین بھابی روم الدین انبی بولے ہوا خیر القوم کہہ دیجیے یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے یو باللہ و ہے وہ یو مینو لیے یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی منوت ہے وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت اور مروغت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراست المومن مومن کی فراست کرو نو جنوب نور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی بروبت اور شرافت قل خیر القوم یوم رحمت الدین عام کمر جو تم سے واقعی مومن ہے ان کے حق میں رحمت ہے ولدیندول رسول اللہ لہ اذاب النلیم اور جو عزاء پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے یا لفون اب اللّہ لکم لردو اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کرے اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا وہ لے کر آ اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں آپ ہماری شک نہ کریں یافون اب لکم لردو تاکہ تمہیں راضی کر لیں رسول احق اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان مومنین اگر وہ واقعاً مومن ہے الم علم اللہ ملب رسول کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فاندہ لہ نارا جہنم خالد انفیہ تو اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ظالق العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے یا ضرور منافق علیہم سورت الطنبی قلوب اے مسلمانوں یہ منافع ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے پولستاح زیو کہیے کہ نہیں ڈرتے ابھی تم اشتہق کرتے رہو ان اللہ مخرجم ماتا ضرور لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا عیا کر دے گا ولا انسال تاہم اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انزو و نلاب وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مومن ساد کے اوپر کوئی توہمت لگا رہے ہیں اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شستو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابئی یہ کہہ رہا تھا فلاں نے یہ کہا ہے حضور نے بلایا طلب کیا پوچھا تو اب وہاں پر آئیں گے ولا ان اگر پوچھیں گے باس پوس کریں گے آپ ان سے لازمن کہیں گے ماقل نہ ناپوز و نالاب یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو خامخا اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں یہ بات ہم نے کہہ دی تھی ال اب اللہ رسول ہی کل تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کر رہے تھے مسکور یہ دل لگی تمہاری بازی بازی بارشیں بابا ہم بازی اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تخمند نہیں ہے استحزار تمسکر کا لا ضرور اب بہانے مت بناؤ قد کفر تم بازا ایمان ہے تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد اِن منكم اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے نعذب انتو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب گے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سدائے بھی ملیں گی اس لیے کہ وہ مجرم تھے ایک دوسرے میں ہی سے ہیں یعنی کا گھٹ جوڑ ہے یا مرنا یہ بدی کا حکم, حکم دیتے ہیں بجائے اس کے امر بل معروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وہ یناؤ نہ انیل اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں انل معروف اور امر بھی منکر یا امرون بل بنکر ہے وہ یو نہ انل اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نص اللہ فنسیا ہوں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین هم الفاسقون یقینا یہ منافق ہے کہ جو سرکش ہے نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والكفار نار جہنم خالدین فیھا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق بردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کے آگ کا خالدین فیھا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی اور اللہ تعالی نے ان پر لانف فرما دی ہے بلحم عذاب المقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب